صلی <سؤال> <اسمتعلقائی> اللہ <اسمتعلقائی> <اسمتعلقائی> <اسمتعلقائی> امام علیف رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. آل ہے نہ بڑھتا ہے ڈاکٹر فریق صاحب کہے گا کہ ہم وقت کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے جی گاندھی اور تم کو کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے کے سارے بیانوں کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے جی. سب آواز آ رہی ہے سارے سے آواز آئی اچھا. تو ایمان اصل ایمان جو ہے وہ تو گھٹتا بڑھتا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی مثال زندگی اور موت کی ہے رات آدمی زندہ ہے یا مرا ہوا ہے کم سے کم جو زندگی کے ضروریات ہیں وہ کیا ہے جی ڈاکٹر کب تک ڈیٹ ڈکلیئر نہیں کرتے جب تک آدمی کی نبل چل رہی ہو نبل چل رہی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے ڈیتھ نہیں موت کا کران نہیں کرتے آج کل یہ جدید آ گئی کہ برینڈ ڈیتھ ہو گئی ہے کہ دماغ تو مر گیا ہے نبل چل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد نبل بھی بند ہو جائے گی تو برینڈ ڈیتھ میں کہتے ہیں کہ بدن کا صرف جو ہے سانس کا مرکز رسپریٹری سینٹر صرف سانس کا مرکز جو ہے وہ دماغ پر اس کا دارو مدار ہے اور باقی یہ ہے تو دل انسان کا دماغ سے فارغ ہے آٹومیٹک ہے دل دماغ کے کنٹرول کے نیچے نہیں آئی اگر صرف سانس کا بندوبست کر دیا جائے تو آرٹیفیشل ریسپریشن مصنوعی سانس اور وہ دماغ بڑھ بھی چکا ہو تو بدن کو ساٹھ سال ستر سال سو سال زندہ رکھا جا سکتا لیکن ایسے کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ نبض جب بند ہو جائے تو بس اب موت ہو گئی تو زندگی اور موت تو گویا ہے کہ لا ہے کہ ہے یا نہیں ہے ایسے ہی ایمان تو کچھ عقیدہ جو ہے اور ایمان اور عقیدہ یہ تو کچھ بنیادی ضروری باتیں ہیں ان کو مان لینا ایمان ہے اور ان میں سے کسی ایک بات میں کمی کر دینا کفر ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں تو ایمان و فصل ایمان مجمل کو پڑھ کر کافی سمجھا جاتا تھا اور اب جو ہے تو ضروریات دین کی اصطلاح والا معنی ڈالی کیونکہ اتنے حالات گزر گئے اتنے حالات گڑبڑ ہو گئے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان میں لوگ گڑبڑ اچیدہ کر لیتے ہیں جس سے کفر لازم آ جاتا ہے اب بات جو عقائد کے جو رضائل ہیں ان کا دور کرنا اور جو فضائل ہیں ان کا حاصل کرنا اس میں جو ہے تو جو باتیں انسان کو عارضی ہوں تو ان کو کہتے ہیں حال اور جو پکی ہوں ان وہ کہتے ہیں مقام آدمی اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے کسی وقت جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے گناہ ہو گیا اور نادم ہو گیا تو یوں کہا جائے گا کہ اس پر گناہ کا حال تاری ہوا تھا گناہ کا حال تاری ہوا تھا جو آرضی تھا اور گزر گیا اور اس پر آدمی نادم ہے تو گویا ایس پیس گناہ پر ایک پکا نہیں ہے اور جب آدمی اسرار کرتا ہے گناہ پر ہی اس کو بار بار کرتا ہے تو پھر انسان کا احساس کمزور ہوتا ہے یہاں تک کہ کمزور ہو کر احساس بڑھ جاتا ہے اور پھر یا تو آدمی کو احساس ہی نہ ہوا کہ اس سے خطا ہوئی ندامت ہی نہ آئی اور تو بتایا بھی نہ ہوا اور اس سے بڑا تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا ہے اس ماس کے ساتھ اپنے کوچر سمجھتا ہے تو بھائی یہاں بہت لگ ساحبان ہمارے مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے سامنے بینک سے پیسے لیے آپ موٹر میں شادی اترے انہوں نے فائر کیا جی ایگ دوڑ کر مسجد میں چھپ گیا ایگ تو وہیں ڈیڑھ کر دینا تو دفاع کی بات جو ستر ہزار روپئے ایک گندرا کے اس کے پاس تھے بیس ہزار اس کے پاس تھے آپ خوش ہو رہے ہیں جی آج ہمارا کارنامہ ہو گیا جی تو کتنا بڑا گناہ ہے جی آدمی کو برائی پر اپنا آپ بہتر نظر آ رہا ہوں اور خوش آ رہا ہو کہ آج اور خوش ہو رہا ہو کہ ہمارا داو آج چل گیا کیسے حال کو پہنچے وہ آدمی سے برا حال کس کا ہوگا جی لیکن آج حیرت ہوگی کہ اس سے زیادہ برا حال بھی ایک آدمی کا ہوتا ہے یہ کون ہے جی یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ و حدیث سلم ہے اس دانشری اس پار وہ اپنی ان خطاؤں کو ان گناہوں کو لاکر لا لا ان کو جائز بتا رہا ہے. اس بات کو جائز بتا رہا چیز جی زمانہ جدید ہو گیا ہے اور ایسے آداب ہو گئے ہیں آپ تو ایسے کرنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے توبہ کہ امریکہ والوں کی اس کی یہ ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان اور مصر میں پختہ علمی بنیادیں ہیں ہمارے میں اور مصر میں پختہ علمی بنیادیں ہیں اور ان کے جو پختہ علماء ہیں وہ ہماری جدید ترجیحوں کو چلنے نہیں دیتے ہیں اور ہم جو اسلام کے خاتمے کا اور نیا پروگرام دینا چاہتے ہیں ان کو اس کے راستے میں یہ راستے پر سین علماء یہ رکاوٹ ہیں تو لہذا اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا اور جامع پر انہوں نے یوگار کیا اور اسے ہال بدل کے چھوڑ دیا آپ کوئی الٹا سیدھا فتوا ہو کوئی الٹی سیدھی بات ہو کوئی آزادی ہو کوئی یہ پسندی ہو اگر والوں کا فتوا ہو جائے گا اس میں اور عام عام آدمی بے جو ہے تو یہ کیا کرے جب اس کے سامنے ماں کے دلائل بھی اگر آ گئے ہیں ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے فلاح ساتھی کیا یا تو میں اس کے گھر پہ منگنی کچھ ہوئی ہے کہ اتنی خرافات کی گئی کہ مقامی لوگ جو پوچھ رہے تھے یہ <classic> لوگ تبلیغ والے ہیں انہوں نے کہا چلو اگر یہ ایسا کریں تو ہم تو پھر بدر جہاز جو سفائی ہیں ہم تو بدر جہاں آنکھ بجانے میں کرنے میں اصل میں ہم لوگ اپنے آپ کو مختار بنا لیتے ہیں دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں تو ہماری باتیں تو حجت فجر منتھلی مختصار لوگوں کو کئی مبا جائز باتوں کو جو کہ معاشرے میں بے بےرحروی اور آزادی کا راستہ کھول رہی ہوں تو کئی ایسی باتوں کو جن کا کوئی جواب کی ضرورت بنتی ہو ان کو ترک کرنا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر چلتے ہیں لہذا کر ڈاکو سے بھی زیادہ اس ہے اور چور و چکے سے جو کہ قتل کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے اور کہتے میں نے با آج کا کنگامہ کر دیا اس سے یہ برا حال حسل علم کا ہے جو کہ معصیت اور گناہوں اور آزادی اور بے بیروی کے لیے علمی ضلع لا کر اس کو آگ بجانے ثابت کرتا ہوں زمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا مجاہد گزرے اس علاقے میں کہ دین کی بات پر جان دینے کی جگہ اگر ہوتی تھی تو وہ اور ان کے مجاہدین جا کر کھڑے ہوتے تھے اور کہیں کوئی دین کی تاریخ ہو دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہو آدمی تو اس کو تائید کریں مالی مدد کریں تائید کریں اور کوئی دن کی تاریخ اٹھی تو بڑی تائید کر رہے تھے ایک دن اس تاریخ کا رسالہ ان کے پاس آیا تو صاحب یہ تاریخ لکھا ہوا تھا کہ داڑھی کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے اسلام کا تو جیسے کیسے کسی نے رکھ لی کہ چالیس قدم سے بھی نظر آ جائے تو یہ شریر کا مقصد پورا ہو گیا ایسے ہی مولویوں نے اس میں سخوی برتی ہوئی تو آج صاحب نے مجمون پڑھا تو پڑھا تو سامنے وہ لمبا بیٹھے ہوئے تھے ہمارے حکیم شفیق صاحب جو سدے کے مرکز کے مقیم ہوتے تھے نوجوان کے وقت تو وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے آئی صاحب کیا بات ہو گئی آدمی کو تو ہم بڑی تعریف کرتے رہے اور اس نے تو دین کی بنیاد پر کیشا چلا دیا گویا مسائل کو بدلنے کے لیے علم دلائل لا رہا ہے تو وہ عظیم صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آئی صاحب آپ نے کتنی تعریف کی ہے اور آپ کو اتنا پھیلا ہوا سلسلہ ہے پاکستان میں افغانستان میں جگہ جگہ تو پھر کیا کرنا ہوگا چلو so, میں نے کہا گھائی صاحب آپ تو آپ ہو پھر سارے علاقے کا پورا دورہ کرنا ہوگا اور دورہ کرنے کے بعد آپ اپنی تائید کو ان سے ہٹائیں گے اور جگہ جگہ اعلان کریں گے جی میں پہلے تائید کرتا تھا اب میں تائید نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ان لوگوں کے حال آراز سے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ جس دین, کی جس دین کے بات کو اختیار کرنے کو ان کا دل نہ چاہتا ہو تو اس پر اپنے آپ کو گنگار سمجھنے کے بجائے اس کے لیے علمی درائل لا رہے کہ یہ درست ہے یہ سواج ہے ایک بات پر کا دوسری بات پر یہاں تک یہ تو دین کو دین کی بنیادوں کو ہی گرا کر رکھ دیں گے راجی صاحب نے دورہ کیا پورا اور بات دورہ کرنے کے پھر پوری بات چیت اپنی تائیدوں نے اٹھائی اور پورا بندوبست کیا جی تو سرج یہ کر رہا تھا کہ گناہ پر اسدار ہوتے ہوتے جس حدیث شریف میں آیا کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے ایک داغ لگتا ہے توبہ نہ ہو تو پھر ہٹتا ہے صوبہ ہو ہٹ جائے اور توبہ اتنی مبارک چیز ہے کہ ایک دن میں سو بار گناہ ہو کر سو بار توبہ ہو تو سو بار اللہ ما فرماتا ہے بشرتے کہ توبہ کرتے بعد انسان کو نظامت ہو اور اس وقت پکی نیت کی ہو کہ پھر میں نہیں کروں گا اور گھنٹے بعد اگر پھر ہو جائے اور پھر وہی نظامت کی کیفیت ہو اگر پھر انسان تو بسائب ہو رہا ہو تو اللہ تبار و تعالیٰ سو بار معاف کرنے کو تیار ہے تو اللہ تبار و تعالیٰ تو انسان سے مایوس نہیں ہے انسان خود اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ بھی ایک شیتان کا ایک ہوتا ہے اس کا ایک ہربا ہے مکر ہے کہ وہ گناہ گنا پر آدمی کو مایوس کر دیتا ہے ساسی بات کہتے کہ بیت کے بعد گناہ ہو گیا اور بھائی اسلام کے بعد گناہ جو ہو گیا تم نے جو اسلام قبول کیا ہے اسلام کا قبول کرنا تو بیگ سے بڑی چیز ہے ہاں جی بیٹھ کا ایک معاہدہ ہے آدمی کہتے ہیں کہ میں برائی سے بچوں گا نہیں کروں گا آج پر میں ہمت کروں گا آپ مجھے تفریح طریقہ بتائیں گے تو بتائیے پر مجھے آگاہ کریں گے اور اس سے تو بڑا کرے گا جو تُو نے اسلام قبول کیا ہے تو بعد اسلام کے جو گناہ ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تبارک معاف کرتا ہے جیسے بعض بیڈ کے گنا کوئی معاف کیا جاتا ہے میں بات ساتھیوں کو پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں آتے ہیں جی ان کو پیغام بھیجوں کہتے ہیں بس ہم سے تو بڑی خطائیں ہو گئی کہتے ہیں تو یہی تو شیطان کا حربہ ہے مکر ہے جب آدمی جی ہم نے تو دفتا کپڑے پہ تھے اور وہ ہو گئے ہیں میلے تو اب میلے کپڑوں کا ہم گوبھی کے پاس کیسے لے کر جائیں تو بھائی اس سبوں کا تو گوبھی کے پاس لے جانا ہی اس کے حال ہے مسئلے کا رات کہ اس کو میں والی لنے جاتا تو صاف کہاں ہوں گے جی اوپر پہنے پہنے یا نیچے رکھے رکھے تو صاف نہیں ہوں گے نا ایک جگہ میں نے بیاں کیا تھا ایک ہمارے ایک میجر صاحب سے بیٹھے ہوئے تھے کچھ عرصے بعد میں ملے اور نے کہا کہ تیرے بیان سے, سے مجھے بڑا حوصلہ ملا میں نے کہا کیوں کہ کسی نے جو کہا نا, کہا نا کہ نیکی اپنی جگہ پر ہے برائی اپنی جگہ پر ہے اگر برائی ہونے کے بعد آدمی مایوس ہو جائے اور نیکی نہ کرے میں اس کا تو مسئلہ ختم ہو گیا تو اپنے پرلے میں جاتی ہے اپنے پرلے میں جاتی ہے تو لہٰذا مایوس نہیں ہونا چاہیے فوراً نیکی کرنی چاہیے بلکہ یہاں آج میں سے قتل ہو جائے اور یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے روزگار کا نماز پڑھنی چاہیے جی تو بعض لوگ کہتے ہیں نا بندو والا سے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہاں قتل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں مرش آئے گا نا میں داخل کیا داخل کیا کہ میری نماز آیا ہو رہی یہ تو یہ ضروری بات ہی. یہاں سے آپ سے قتل ہو جائے یہاں سے بدکاری ہو جائے وہاں نہ دوں ہو کر آپ نماز پڑھے جی کیوں کہ یہ حالت اب شیطان کہے گا کہ آپ تو نماز کی طرف ہی نہ جا کیوں اس کی ترتیب تو یہ ہے کہ اس کو میں دکھیلتے دکیلتے دکیلتے جب تک اس کو لات مار کر کفر کے کھڑے میں نہیں گرایا تو اس وقت تک میرا کام مکمل نہیں ہوتا اور اب یہ اگر نماز کی طرف چلا گیا تو اس کا سبنا شروع ہو جائے گا تو یہ گناہ کا حال تاری ہو جانا ہر کسی پر ہو سکتا ہے اور جس وقت پکا ہو جائے آدمی اس پر تو یہ فصل فکر, فکر کی بات ہوتی ہے اس کے بھی دستگی کا اصلاح کا طریقہ ہے کہ گناہ کا آر بھی ہے پھر گناہ دس میں گڑ جاتا ہے پھر اور اس اور آدمی کی باقاعدگی ہو جائے تو پھر قلب میں داخل ہو جاتا ہے ماسیت کا سستا نفس میں ہوتا ہے نفس کا کلب میں داخل ہو جاتا ہے قلب میں ماسیت کا سستا جب داخل ہو جائے تو اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کے بھی طریقے ہیں آج وہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس آپ لے جائیں آدمی کو تو وہ تاثیر اسپتال میں لے جائے تو کہتے ہیں آدمی مر جائے گا کیا آدمی ایک گھنٹے کے اندر مرنے والا ہے تو جی کوئی بچنے کی صورت ہے تو کیا تھا کہ جلدی پہنچا سکتے ہو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر کو یا پشاور کو تو آئی سی یو میں بچ سکتا ہے آئی سی یو میں ایک طرح سے یونٹ ہے اس کو فوراً آکسیجن پہنچ سکتی ہو اس کو فوراً ہر چیز پہنچ سکتی ہو اگر اس کے کیا ہو, اگر اس کے پھیپڑے میں پہنچ جائے تو فوراً سکسی ہو سکتی ہو یہ سارے بندوبست اگر ہوں تو بچ سکتا ہے تو آخری آج تک گئے گزرے آدمی آج کے بھی علاج کے طریقے ہیں مایوسی کی اس کو بھی آجت نہیں ہے یہاں تک وہ جو عزیز شریف میں منی سہیل کا کسایا ہوا ہے کہ انہوں نے انتر کیا اور نادم ہوا جو نادم ہوا تو کسی نہ سمجھ مودی صاحب کے ہاتھ چڑھ گیا انہوں نے کہا کہ میں نے قدر کیے جی میرا کیا ہوگا مودی صاحب نے کہا لا کیا تو تو تنمی ہے تیرا کیا ہو سکتا ہے تو سو آیا وہ صاحب اس کے ساتھ آپ کیسے بھی جنمیے کوئی طریقے کار اور بچنے کا ہی نہیں ہے تو جہاں نانوی تھے وہاں سو ہے یہ جی بھی بیچ میں صاحب کو پچھوٹ اور بھی قطر اب پھر آدمی گیا پھر آدم ہو گیا لاد بیا آپ کے پاس اس کا پہنچنا ہوا جا کر کہا جی ہم نے سو قطر کیے ہیں ہماری معافی کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے اس کیوں نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے یہ کیا کروں تو نے مت پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے بتایا مثلا کہ فلاں رہتا ہوں ہمارے یہ گرد و پیش کے بعد مشہور گاؤں ہیں نا پشاور یونیورسٹی کے اور شہر کے فلان گاؤں میں رہنے والا ہوں تو ہمیں نا جاتا ہے کہ فلان جگہ کیا ہوتا ہے بند کے کتنے اڈے ہیں ہی کتنے اڈے ہیں اور کتنے گامے یہاں پہ ہو رہے ہیں تو وہ بزرگ تھے ان سے کہا کہ آپ اپنا ماحول بدلیں ان جگہ کو چھوڑیں ماحول بدلیں ماحول میں کیا کام آزم نے کہا کہ آپ اس بس بستی کو چھوڑ کر اس کے بعد جو نئے لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جائیں تو آدمی چلا جی آدھے راستے میں گیا کہ نظر تھاری ہوا اور گرا آدمی اور موت آ گئی بارار گرتے ہوئے اس نے اپنے آدمی کو سیٹا جتنے اس کے بس میں تھا اتنے اس نے گیٹا آپ فرشتے جو ہیں فرشتے تو عالم ملک ہوتے نہیں ہیں بعض کا ایک پروگرام ہوتا ہے دیا ہوا اور جو عذاب والے فرشتے تھے جنہوں نے ساری زندگی اس کا مطالعہ کیا ہوا تھا وہ اترنے لگے کہ ہم اس کی روح قبض کریں اور سات رحمت والے فرشتے بھی اترنے لگے میں مذاکر ہو گیا مناظرہ ہو گیا ہمرو کھینچیں گے ہم روح کھینچیں گے اور من جانے والا اس راز کو پوشیدہ رکھا گیا جو ہے یہ اللہ علیہ فرشتے نے کہا جی کہ یہ تو مشہور قاتل ادمی ہے اور رحمت والے فرشتے نے کہا کہ تو بتایا ہو کر چل رہا ہے اپنی اصلاح کے نیت سے چل رہا ہے تو ان کا حکم ہوا کہ اس کا فاصلہ نہ پہ فاصلہ جو ہے کس طرح پہنچ جاتا ہے بھائی مجھے پورا یاد نہیں رہا کہ غالباً جتنا اپنے آپ کو گسیٹا تھا اتنا فاصلہ نیکوں کی بستی کی طرف کم نکلا کہ جی غالباً ایسے ہے کہ فاصلہ تو کم نہیں اور آتا لیکن اللہ جاسی رحمت اور اس کے جذبے کی وجہ سے اس کو کم کر دیا ہاں اس آدمی کا بہ جات تو بتائے میرے رحمت کے اس کی روح کو لے گئے جی تو لہٰذا تو مایوس نہ ہو تو توبہ عائب ہونے میں جلدی کریں اور ایک جو ہے تو نیک ماحول کو اختیار کریں یہی گرد و پیش ہمارے جو دوست ہوتے ہیں دوست یار رشتے دار برادری جنہوں نے معصیت کا اور گمراہی کا ماحول قائم کیا وہ ہوتا ہے یہی جو ہے معصیت پر اور گناہ پر کھڑا کرنے کا ہمارا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں تو لہذا ماحول کو بدلنا ہوتا ہے تو کل میں بنے ہوئے گھر جو گناہ کو ٹوٹیں گے نس میں بنے ہوئے جو گروندے ہیں وہ ٹوٹیں گے ایسے ہی نیکی جو ہے نیکی کا بھی ایک حال تاریخ ہوتا ہے آدمی پر اور ایک مقام ہے ہال تو ایک نیک ماحول میں آیا جس بن گیا آدمی نیک عمل کیا پھر وہاں سے جو جٹا تو پھر پیچھے ہٹ گیا بیاندمی نے پوچھا سوال کیا نکال جی میں کیا کروں میں نیک ماحول میں آتا ہوں بیٹھتا اٹھتا ہوں تو میرا جذبہ بن جاتا ہے کوئی اس دن مال کی پابندی ہوتی ہے اور ہوتا ہوں پھر جو ہے تو کمزور ہو جاتا ہوں تو میرا کیا ہو تو جو بات حال کی شکل میں تاری ہوئی ہے اس کو پکا کرنا ہوتا ہے اس کو پکا کرنا ہوتا ہے پکی ہو جائے تو مقام بن جاتی ہے اور مقام باتل میں ہے کہ اس پر پہنچا وہ آدمی مقام پر پہنچا وہ آدمی اس سے پھر عام حالات میں معصیت نہیں ہوگی اور نیکی نہیں چھوٹے گی اللہ یہ کہ کبھی اس سے بھی چھوٹ سکتی ہے انسان تو معصوم الخطاح تو سواحا میا الحمد صلی اللہ کے اور کوئی نہیں ہوتا ہے جی میاں لحم و صلاح تو معصوم الخطا ہوتے ہیں اور الی اللہ محفوظ ان الخط ہوتے ہیں اور کبھی حفاظت ہٹ جائے تو خطا ہو سکتی ہے جی اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ عسمت ہٹتی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ کبھی کبھی انبیاء علیہ مص الام کی عسمت گٹا دی جاتی ہے تاکہ ان سے خطا ہو تو یہ عقیدہ نصوص کے خلاف ہو جائے گا وہ آدمی نے جمہور کے عقیدے کے خلاف اور نصوص کے خلاف بات کر لی کیونکہ اسمت وہ اللہ کا فضل و رحم ہے جو امبیال احمد اسلام پر ہوتا ہے اور وہ دائمی ہے اس بد ہٹتی نہیں ہے اور جہاں جہاں پر پاک میں امبیال احملا شام کے لیے زم کا لفظ آیا پور سے یہ خطاب ہوئی تو وہ کسی بات کو خلاف اولا ترتیب پر کرنے کے پر آیا ہوا ہے سفر ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے اور مستحب سوپر ایک نیکی کرنے کا طریقہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں پھیلے اولا وہ بہت بہترین کسی کام کو کرنے کا بہت بہترین طریقہ تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اولا کو چھوڑ کر اس سے نچلے درجے پر آ جائیں تو اس پر اللہ تعالی کی ایسی ناراضگی ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا کیا کیوں ہے جو آئٹ میں اللہ وہ تجدید نافل نماز حاجر کا جواب حکم ہوا ہوا ہے تو یہ بعض لوگوں عام لوگوں کے لیے تو نفل ہے انبیاء علیہ مسافم کے لیے فرض ہوتی ہے نماز تاجر تو یہ ضروری ہے مال میں سے امر ہوتا ہے تو نہیں ہے اور بھول جانا نشان تو اللہ تبارک نے ہر کسی سے معاف کیا ہوا ہے ایک تو وہ آدمی ہے جس سے تو نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی نہیں, نہیں ہے کہ خیر اس کو میں سفر شروع روک سفر کے سر مجھ کے یہ تو کم نصیب نے کہا کہ نماز کون پڑھے گی جی? پڑھتا ہی نہیں ہے یہ جی سب شروع ہوا یہ پڑھنے کی نیت ہی نہیں ہے ب ہم یہ رمضان میں یہاں سے کے لیے جا رہے تھے تو یہاں سے چلے تو ساتھی ہمارے ماشاء اللہ فکر والے ہم نے جہاز میں جماعت سے نمازیں پڑھی ہیں اور اب لوگ ہاتھ بھاندے ہوئے ہی ہیں کوئی نماز نہیں پڑھی نمازیں نہیں پڑی جہاز میں نہ کھڑے ہو کر نہ بیٹھ کر کچھ چلا کھڑے ہو کر تو پڑھنا فرض ہے جہاز میں بھی اللہ شان کے ایک سفر میں ہم جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہوا تو میں کہ شیخ گر صاحب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو ابد المالک کے باہر بیٹھا اس کا تو میں نے وضو کر لیا تھا میں نے کہہ تو جمع بتاؤ بہت پہلے تھوڑی دیکھی ہے یہ کون سمبودی صاحب بڑی گدی میں ماری ہے جی ریپ کے جمع وہ ہی رہا تھا کہ مسئلہ پر کھڑا جمع تو بھائی بالا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر فضا سے میں اس پر خوش ہوتا ہوں کہ انتظار نہیں کیا کرتا کب جائیں گے جگہ پر کتنے انتظار نہ کی بس جی کی بڑی ہے یہ پیچھے کو سبھی سب ہے کہ جہاز میں جمع کرتے ہیں کیا وہاں پر جب افسرے جدم ہے اب افسر کا واقعہ اتر تھی ہم نے نماز پڑھ لی آو کلیر اور اسٹم وغیرہ کلیئر ہوا ہمیں فارغ کر کے جب باہر نکالا گیا یہاں کے مقامی دو آدمی تھے تو پہلے تو استفاق کی بات کہ ہمارے پاسپورٹ ان دو آدمیوں کے ساتھ لگ گئے تھے اور عمرے کی منظوری نہیں ہو رہی تھی دس دن لیٹ ہوئے ہم اپنے پروگرام سے خیر اب وہاں پر وہ آئے تو ان سے میں نے کہا کہ روزے روزہ مات کے مقام جمع ہوں مجھ سے کہا کہ ہم, کہ ہم نے کا خماجی گرم نظر کھڑے اترے ہوئے ہیں نیچے سامنے لگے ہوئے دس خراب پانی سب کچھ ہے اور اصد بھی کلاج خیر میں نے کہا کہ بسانا گھر میں روکے مقام جب رو آپ کے, کے عمرے میں فائدہ کیا ہوا جی جو کہ نفل کام کا تھا کہ جس میں آپ نے فروغ کر دی جی؟ تو باپ خیر وہاں جب پہنچے تو اب وہ دوڑا پھر ایک ملا تمہاری تشکیل بس ہمارے ساتھ ایسی پکی ہے بڑا پریشان سے جی رات کو ہم پہنچے ہیں ساتھی گم ہو گیا ہے پاسپورٹ کے پاس ہے سب کچھ اس کے پاس ہے اور میں رات سے پھر رہا ہوں پریشان تو میں کیا کروں تو مجھے ہو تھا غصہ آج میرے کاول خدا ہوا کہ ایک دفعہ کے دوران میں نے ایک آدمی کو مارا ہوں فلان اب ابھی آیا کہ نہیں آیا میں نیت نہیں کی اور ایک نیت ہے پھر کہیں سویا رہ گیا اور ندامت ہوئی دا ہو نے دامد اس کو ہوئی حال ہے جی تو بات کس پر تھی جی نہ وہ تو ہو گئی وہ مکمل ہو گئے حال اور کام کی بات ہے کیا سمجھ گئی باقی یہ بات تھی کہ جس وقت آدمی پکا ہو جاتا ہے اور وہ چیز مقام بن جاتی ہے تو اس کے بعد خطرہ عمند نہیں ہوتی ہے اور اللہ کو محفوظ خطا رکھا ہوا ہے لیکن ہو بھی سکتی ہے کبھی اگر آدمی نادم ہو جائے تو بقائب ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے اگر عام طور پر جیسے آدمی ڈرائیونگ سیکھ لے پکا ہو جائے شارٹ لانگ ڈرائیونگ کر لے پھر سے حادثہ نہیں ہوتا ہے کبھی آلات آ جاتے ہیں ہو بھی سکتا ہے ایک عام طور پر نہیں ہوتا ہے تو اس جو گھمتا کو بھی قانون ہوتا ہے کہ جو بغیر لائس آپ کا آدمی سوجیوں کا آدمی بغیر لہ سجابا کسی ڈرائیور مار لے تو اس سے ہوگا کے ساتھ اور لائس یافتہ اگر مار لے تو اس کا ہوگا بی ایس اوڑھ سوٹ کی قیمت دے گا تو پکا ہونے کے بعد بھی خطاب سکتے سکتا کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے پکا ہونے کے لیے تو ایک عرصہ اپنے نفس پر جبر کرنا ہوتا ہی ہے راجے کو بائک استعمال کرے گا نفس پر جبر کرے گا اس کی نہیں مانے گا اس کی غلط خواہشات خواہشا اور تقاضوں کے خلاف کرے گا اور اختیار کو استعمال کوئی یاد نہ کر رہا ہو تو سارے انبیاء سارے اولیا مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اس بات کو جان لیں جو آدمی اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے اس میں گیا تو ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دے کہا پہلے تو لئے یہ دعا کروں گا کہ تجھے اللہ کھانا کھانے کی توفیق دے دے پھر نماز کی توفیق کی دعا کروں گا تو اس کے تو اپنے ڈائی من کے بدن کو اٹھاتے ہو اور چلتے ہو اور یہاں پر آتے ہو اور بیٹھتے ہو اور نوالہ توڑتے ہو اور منہ میں ڈالتے ہو کچھ باتے ہو اور نکلتے ہو اور یہاں کے اختیار کو استعمال کرتے ہو ایک ابھی ہم جمع کے ساتھ جاتے ہیں تفریح میں تو اللہ کے احسان ہوتا ہے کہ وہاں سارے کسی گاڑیوں سے ملنا ہوتا ہے وہ یہاں کے سلام کلام لمح جوتے اٹھانے کے اللہ تو ہوتے نہیں کوئی سلام کر رہا ہے کیسے کوئی جوتے اٹھا رہا ہے کیا راگ لیا تو بعد جو کہتے ہیں بس کلو کو چاہ تو کر لیں گے جب بول رہے ہیں تو کر لیں گے یہی آج میں صبح نوکری پر ملازمت پر اور کاروبار پر جا رہا ہو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روک لیں پروفیسر تو روانے کیوں جا رہے ہو جی میں تو نوکری پر جا رہا ہوں ہم نے چل کر خدا شیخے نا جی خدا خرو ساروی کو وہاں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے وہاں تقدیر کا مسئلہ کوئی نہیں مانتا ہے جی؟ لیکن یہ آخر تو رامال کے بارے میں تقدیر پر بڑا یقین ہے اللہ احساس ہو جائے گا تو میں نے کہا پہلے تو دعا کریں گے کہ اللہ تجھے کھانا کھانے کی توفیق دے تو اس میں تو جو اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے اس جگہ جس جگہ معاشیت اور گناہ کے جذبات کاری ہو جائیں اس جگہ کو بدلیں اس ماحول کو بدلے ان آدمیوں کے پاس جائے نئے آدمیوں کے پاس چلے جائیں جہاں سے فضا ہو ابھی کوئی چھ مہینے پہلے ایک آدمی آیا تھا یہاں اور سب نے آناج بتایا کہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے اور سرمایہ ڈوب رہا ہے اور میں مجھ پر یہ حالتالی ہو گیا تو میں نے دیکھا تو وہ سائکٹرک حساب سے ڈپریشن کا مریض تھا آپ ڈپریشن کے مریض کو جس کے کہ دماغ کے خلیوں میں اور سیلز میں اس کے انزائم ہارمون سسٹم بدل گیا ہو تو اس کو ہم کیسے درست کریں میں اس باتوں سے اسے کہتے ہیں کاؤنسلنگ اس سائکٹرک مریض کی ہے جس کے صرف خیالات بدلے ہوں اور دوائیوں کا ٹریٹمنٹ اس مریض کے لیے ہے جسے کہ سیلز کا انزائم سسٹم بدل گیا ہو اور پھر علاج بھی فائدہ نہیں ہے اس آدمی کو جس کے سر کا کیا جلدی بدل گیا فائدہ نہیں بچارے تو ہوتا میں نے سیکٹر کے پاس بھیجا تو یہ بیچارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دو تین مہینے کے بعد علاج چھوڑنا ہوتا ہے ایسے ہی جو پرانی بیماری والے مریض ہوتے ہیں ان کا دعا علاج چھوڑنے کا جذبہ ہوتا ہے شوگر کے مریض ہو جی دل کے مریض ہوگی جی. تو اس نے علاج چھوڑ دیا پھر طبیعت جو خراب پھر مجھے خط دیکھا اس بار سے لکھا کہ میں اتنے سال عمر سے لے کر اتنے سال تک میں نے یہ بی سی آر اور یہ گندگیاں اور یہ گوں اور یہ پیشاب اور یہ قرض کرتا رہا اور سے میرا یہ حال ہوا ہے کہ اب میں ایسی بیماری ہوں میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا اور یہ ہے وہ سجاب اس, اس کو وقت تک نہیں دیا تھا بس آپ خود مالے جی ماشاء کہ ہم نے جو کو مشورہ دیا تھا وہ تو آپ نے پھینک دیا علاج شروع کر کے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری بات ہے کہ اس گو گندگی کے گزرنے کے بعد دس سال اس میں لگنے کے بعد آپ اس جگہ کو پہنچے تو بارے بال کون سا رجحانی نظام ہے تو اس کو دس دن میں دوست دس سال کی گندگی کو دس سنگ ہم کیسا دوست کریں گے جی. دس مہینے تو لے کر آؤ اس کے لیے اور دس مہینے تو ان پر پابندیوں کا اختیار کرو جو آپ کو بتائیں تاکہ اس کے بعد اندر کا حال بدلے جی اور چاہیے ترتیب ٹوٹے اور نئی ترتیب جائے قائم ہو جی تو چاہے دو دن بہت ہی نہیں ہے پہنچی یہ ہے کہ آپ کو خود کو بھی عزم کرنا پڑے گا ہمت کرنی پڑے گی اور اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا اختیار کو استعمال کرنا پڑے گا اس جگہ ہم آپ کے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کیا آپ کو اپنے اختیار کو استعمال کرنے پر قادر بنائے ہیں اس کی خود اطابط آپ کو خود کو کرنا پڑے گا خود مت کرنی پڑے گی اور جب پہلے تکلیف اٹھا اٹھا کر اٹھا اٹھا کر, اٹھا کر نفس کے خلاف کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے جب ایک عرصہ گزر جائے گا اور نفس ایک ایسا چور ہے یہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کی چلنی ہی نہیں تو بس پھر یہ دب کر اور ہاتھ ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کو اندازہ ہو رہا ہو کہ میری چل جائے گی اس میری مانے گا تو ابھرتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور اپنے تقاضے پورے کراتا رہتا ہے اور جب شیطان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس نفس میں میں میرا کام ہو نہیں سکتا ہے تو وہ میدان چھوڑ کر دوسرے مارک پر چلا جاتا ہے کیونکہ شیطان اپنا بس ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا ہے جس مارک پر اس کا کام نہ نکلتا ہو اس مارک پر وہ پھر روکتا نہیں ہے وہ دوسرے مال پر چلا جاتا ہے شریف آیا کہ جب تک آدمی نماز کا پابند رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب نماز کی پابندی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان کو اس کے اندر راستہ نظر آ جاتا ہے اس کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگتا ہے تو کتنا آسان نسخہ ہوا جی پانچ وقت کی نماز کو آدمی جمال سے پڑھنے کی ہمت کرتا رہے تو, شی... تو شیطان اس سے خائف اور نفس دبا رہے گا جانتا کہ کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ دیکھی جو ہے انسان کے اندر گٹتی ہے پک جاتی ہے اس کا حال بڑھتے بڑھتے آگے مقام بن جاتا ہے اس کو اس چیز کا مقام حاصل ہو گیا اب انشاءاللہ شاء جب اس تک پہنچتا ہے اب انسان کے اپنی استداد ہے کہ تین دن میں پہنچتا ہے کہ تین مہینے پہنچتا ہے کہ چھ مہینے پہنچتا ہے یہ انسان کے اپنے ہمت پر ہے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے پہنچ جائے آدمی بس پھر آسانی ہو جاتی ہے ہمارے ایک صاحب امریکہ گئے ایک سال کے لیے پہلے پانچ سال لگا کے پیچ کر کے آئے تھے تو مار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریض دن جاتے تھے تو ان کو ماں بال بچوں کے بجا کرتے تھے اس آدمی کی حفاظت ہوتی ہے انگریز بھی بڑے کائیاں ہیں تو وہ جو پانچ سال لگا کر بچ کر ان سے آ جاتے تھے تو اس ان کو ایک سال کے لیے پھر بلاتے تھے اور ایک سال میں تو بارہ سال لے جانے نہیں ہوتے تھے کیا آدمی ہماری ڈگری تو لے کر گیا تباہ ہو کر گیا ہی نہیں ہے جی ہماری تہذیب ثقافت ہماری بدماشی گنڈا گردی اور گناہ ساتھ لے کر ہی نہ گیا جیسے ملک کو تباہ کرتا اور ہمارا غلام بناتا اس کو پھر بلایا تو ہمارے پروفیسر صاحب سال گزار کر آئے تو میں نے کہا کہ آپ کیسے گزارا پریشان تو نہیں ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ تو ہر ہارمونل ہے بدن کے جو ہیں یہ ڈول باجے کا آرکیسٹرا کہتے ہیں اس کو تو بچتا ہے نہ بجائے تو نہیں بچتا ہے تو اگر آپ پر آپ ان خیالات اور ان ماحولوں کو ان خیالات میں سے گزرے ہیں تو آپ پر جذبات تاری ہوں گے اور نہ گزرے جذبات تاریخ نہیں ہوں گے بہت ہی گلا مجھے پورے سال میں یہ ساری بے پردگی بے کے سارے گندگی کے ماحول سے میں گزرا ہوں مجھ پر کوئی سب نہیں کوئی بات نہیں کرتے شاعری آدمی پکا ہو جاتا ہے کہ کباہ کے بازار کے درمیان جا کر بھی محفوظ رہتا ہے اور اگر اس کا حال پکا نہ ہوا ہو تو مسجد کے طرف بیٹھ کر معصیت ہوتی ہے اور خطا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے ترتیب سیکھی آدمی اختیار کو استعمال کرنا نفس کی مخالفت کرنا یہ تو ہمت کر کے کرنا ہو یہ کوئی نہ کرتا ہو تو اس کو مفت میں کوئی ہدایت چسپاں نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اور باقی نیک ماحول کو اختیار کرنا برے ماحول سے بچنا اور جو معمولات ان کی پابندی کرنا اپنے اداز کے بارے میں پوچھتے رہنا وہ دو برفردار آیا تھا آیا تھا بات سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کہتے کہ میں اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں چلو اس کے پاس جاتے ہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اللہ لگا کر بیٹھے تو وہ قدرتی طور سے کوئی بات کرنے سے شروع کر دی کہ ان کے سوال کا جواب تھا تو آج میں صحیح کے یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ مجھ پر جو گناہوں میں جذبات جاری ہوتے ہیں اس کا کیا علاج ہوگا میں نے کہا کہ ایسا ناسمجی کا ماحول آ ہے کہ وہ ہمارے پرانے زمانے کے جو عکیم ہدایات دیتے تھے ہمارے ڈاکٹر صاحبان تو سفارت ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں کہ گرم مزاج ہو گرم موسم ہو گرم غذا کھا لے آدمی تو بیماری اللہ تو ان کو پتا کیا ہے گرم مزاج کیا ہے میں ان کو پتا ہے گرم رضا کون سی آئی صبح اللہ جیسے کہا کہ یہ گردیوں میں انڈے کھاتے ہیں اور نومبر خصوصاً انڈے کھائیں تو وہ تو ان پر گنا کے جذبات ساری ہوتے ہیں تو نے کہا کتنے انڈے کھاتے اس نے کہا جی میں تین کھاتا ہوں میں کس لیے کھاتے ہوں ان کہا جی میرا بدن کمزور ہے پتلا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں موٹا ہو جاؤں میری شخصیت باوقار بن جائے تو اس لیے کھاتا ہوں تین تینڈے خاتمہ وہ تو جھیل ہوتے ہیں جیسے انسان, انسان کی سانس نے کی ہے سانس کو بدلا نہیں جا سکتا ماشاءاللہ اللہ آپ کا ٹھیک ٹھاک بدلنا ہے تو آپ کو کیا پڑھیے تو بڑے دونوں بڑے خوش ہوئے اور مارا جو پرانا مرید تھا تو بڑا خوش ہوا کہ دیکھو نا جی اگر صاحب کو کیسے کشف ہو گیا کس کی دل کی بات کر لیا وہ ڈاکٹر فرحان بڑا خوش ہو رہا ہے اس کی باشے کھل کھیل رہی حاجی مرید بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے ہماری بھی عظمت ہو رہی ہے جی تو خیر یہ جی دوبارہ آدمی اپنا حال بتائے گا تو کچھ پتہ چلے گا جی ہر وقت تو کشپ ہونا ضروری نہیں ہے کیا کسی آدمی کو پتہ چلنا ضرورت نہیں ہے جی وہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کسی آدمی کا دل کو ضرورت میں جان چلائیں شاید اس کا حال آدمی کو کچھ پتہ چل جائے سکتہ. اللہ تعالیٰ ادا کرنے والا ہے ضروری نہیں ہے آج آدمی اپنا کچھ حال بتائے گا کچھ پوچھے گا تو اس کے بعد ہی کوئی تدبیر ہو سکے گی کہتے ہیں ایک تو ان معاملات کی پابندی کریں جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان معاملوں کو ترک کریں جہاں پر معصیت اور غفلت ہے تو صبح میں کالج جاتا ہوں نا کسی نے ایسے آلات ہو گئے کہ شراک پڑنا رہ گئی تو خیال آتا ہے کہ وہاں جا کر پڑیں گے تو جو کالج میں داخل ہوتے ہیں نا اس وقت باہر نکلنے کے دوبارہ سے میں باہر ہوتا ہوں تو اس وقت یاد آتی ہے کہ شراک پڑنی آج بھول گئی ہے اتنی غفلت ہے ایسا غفلت کا ماحول تو با مجھے جس سے چھٹی ہوتی تھی تو اس اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی میں دیکھیے چھٹی نہ تو میں تکلیف ہوتی ہے ساری بات کو دیکھنا پڑتا ہے خیر اس مہینے سے یہ جو ہنگاما ہوا میڈیکل کالج میں تو روزانہ میں نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کی ہوئی ہے کسی کو کہتے ہیں یہاں کیوں کھڑا ہے لوگ لڑکو, لڑکوں لڑکیوں لڑکوں کے لڑکو, لڑکو, okay, تو اس سے کیوں لڑکی سے پتا باغ کھڑا ہے تو کیوں باتیں کر رہا ہے باغ جاؤں یہاں سے تو یہ شور شراب میں نے شروع کیا اس سے فائدہ ہو گیا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو معاشیت ہو رہی تھی اور اس کو فقط دل سے برا سمجھتے جب میں گزرتا تھا جبکہ میں بات کرنے کی میری حیثیت تھی تو اس کی پکڑ میں تھا اللہ کی طرف سے مص اللہ کی شان کے دیال ہے مسئلہ جہاں تک باتوں کو روکا ہے کہ یہ علیہ السلام کو شہید اس بات پر کیا گیا ہے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی اور انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی یہاں تک بادشاہ نے شہید کر دیا اور ان کا سر مبارک جو کاٹ کر کرایا گیا تو سر مبارک بھی اسی بات کو بولنا تھا کہ یہ ناجائز ہے اور یہ ناحک ہے یہ ناجائز ہے اور یہ ناحک ہے الحمد اللہ تو ہم نہ تو برائی کو برا سمجھیں اور نہ اس کو روکنے کی فکر کریں اس کے اثرات تو آئیں گے جی. معاملات کی پابندی کرے آدمی معصیت کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے حال کے بارے میں لکھے لکھائے اور پوچھ گچھ کرے اور جو طریقہ بتایا جائے اس کی پابندی کرے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی کی سلح نہ ہو جائے اور آدمی نیکی پر پکا نہ ہو جائے <تصفح> اور بولانا زخری صاحب رحمت اللہ نے لکھا اپنی آپ میں کہ غالباً اٹھارہ سال کی سالمر نے بتائیے کہ والد صاحب نے پراخر کہا کہ اب میں زخری سے فارغ ہو گیا اب تک ذکری میرے پیر کی زیر بنا ہوا تھا اور اب میں سے فارغ ہو گیا مطلب آپ اس حال پر پکا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ نے گنا اسے محفوظ کر دی بولا یشیہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے اللہ کی شان کی اور سنبھالنے سے لے کر سائے بنسبت ہونے تک ساتھ لگے ہیں جی سولہ سال محنت کی ہے اور نہ اکیلا چھوڑا ہے نہ اور بات ہے کہ شکل میری اچھی تھی شکل سے میرا خوبصورت تھا تو اگر کی نماز کے, کے پاس کھڑا ہوا مگر بھی وہاں کھڑا ہوا تو اس بار پٹائی ہو جاتی تھی کیوں اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے کہ والدار تھیں تو باقی ہمارے رشتے دار ریگڑ میں پڑتے تھے تو ریگڑھ سے خاص کپڑا تھا اس کے وہ کپڑے پہنتے تھے سلائے ہوئے اور کچھ خاص کے جوتے تھے پہن کر پھرتے تھے. تو بڑے خوبصورت لگتے تھے کہتے ہماری والدہ صاحبہ کا خیال ہوا کہ کہ اس کے لیے بھی ایسا جوڑا بنائیں گے اور ایسے جوتے لائیں گے کہ میرے لیے جوڑا بنایا گیا اور جوتے پہنائے مجھے اور میں بڑا خیر کر رہا ہوں جی. کیا کہتے ہیں والد صاحب آگے کہ پکڑ کر وہ پٹائی کی میری اور بات ہے کہ وہ دن آج دن سوائے کھدر کے ہوئے کپڑا پہنے عام طور پر ہمارے مول صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر باندھ رکھے ہیں صرف حاجم رہے ہیں, مڑائے ہیں جی اور مدرسے میں کیا تھا مسلم جی کہ سب کو لے جا کر سر منڈا کر جاؤ جی جب عثانیہ کا داخلہ کا انٹرویو ہو رہا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ غلام رحمان صاحب افی صاحب طالب علم کا انٹرویو لیتے تو اس کو کہتے کہ نہیں صاحب یہ انتظامی بات ہے نا کہ ماسیت کا دروازہ روکتے ہیں ہے ہے یہ کہ ایک بات بھی دوسری بات بھی ہے جس سنر سے ماسیت کے خاتمے کے آلات ہو رہے ہیں اس کو سے انہیں خیار کرے سیار تو مدرسے والے معاشرہ صاحب کے سر کے ملا کر ان کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تو شاہوات کے جذبات کے آلات ہی نہ رہے <laughs> جرل صاحب آیا جرنیل صاحب آئے جو کس سے جرنیل ہم, آ, دادا ربانی, آ, ربانی کا جرنیل رہا تھا تو یہاں پاکستان میں آتا کے لیے آیا. جب بھی آتا ہے طالبان کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں کیا کرتا ہے اس دن جب آج کا ڈاکٹر صاحب آپ آ رہی اسکول والا پیسے پٹکیاں پھر سارا وہ ہوگا کپڑا خیرے کے میں تو اللہ کی شان کہ وہ انگریز تو اپنی گلے کا فن لازمی کریں ہاں جی گلے کا فن لازمی کریں تاکہ ان کی مرضی علامت جو ہے وہ ظاہر ہو پھانسی کا ان کا جو ہدا ہے عیسو علیہ السلام کو نفوز مل پھانسی دی گئی ہے وہ تاکہ ظاہر ہو ایسے میں مزاق میں جا کرتا ہوں سار کو تیری شادی کی میں تجھے تو پہنائیں گے کھلا اتنے شملے والا اور جو آئیں گے کام کرنے کے لیے جو آدمی آئیں گے کھانا رکھنے کے لیے اور کے لیے لاؤں گا میں تھری پیس سوٹ پتلون کوٹ اور نیچے واقع اور اوپر ٹائی لگائیں گے اور جیل میں رال رکھیں گے اوپر نکال کر رکھتے ہیں نا تاکہ یہ اٹھا کر مجھے لے کر جائیں اور آئے ہاں جی تو کہتے کو ضروری ہو جائے اس کو ضروری ہو دے صبح بچے داو پاکی... ہی یعنی. داو تو خیر جی بات کیا جی؟ امور کی وہ کرنا کا مطلب ہے کہ یہ جو یہ کر رہا تھا کہ مستاحباد ایسا مساحد اس کے اختیار کرنے سے ہے کوئی ماشر کا دوارا کھلتا ہے تو اختیار کیا جائے گا جی؟ جی؟ اس لیے یہ جو نارمل لڑکے ہوتے ہیں ان کو خوشبو لگانے میں میں نہیں دیتا ہوں مرد ہوتے ہیں نا جن کی بڈاڑی نہیں آئی ہوئی ہو اور جن کی شکل میں مردانگی ابھی نہیں ظاہر ہوئی ہے اثر لگا دیں گے سر ٹھیک ہے یہ مستحب ہے لیکن آپ سے تو ماشر کے آلار کھلتے ہیں جی؟ کیوں لگائے گے جی؟ کیا آدمی کی طرف جو جذبات جذباتی شبانوں رہے ہوں ڈاکٹر سیاح صاحب نے شکایت کی کہ یار ڈاکٹر صاحب سو خود بابر خوردار کی یار منگل درخت سے ہو اس طرح ہو گیا تو میں نے کہا یہ کسی وقت میرے سامنے دیکھو آیا تو اس کا, کا میں علاج کروں گا اتفاق میرے سامنے جو آیا نا تو میں نے جو پرچی میں خبریں خبر فری سے پتہ ہے پوتے کہ وہ آدمی تھا جس نے, نے, نے مفلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دو کو قتل کیا ہوا ہے اور خود بھی زخمی ہوا ہے آنے بھی در آدمی. بس گیا گاؤں کے بعد فرق ہوا سوشی. تو میں نے کہا اسے اس کہا کہ اللہ تبارک کے بعد اشتاق بن گیا ان شاء اللہ ختم جو ہے وہ تو ناشتے کے بعد کیا کرتے ہیں ختم بعد وقت کرتے ہیں ختم بجٹیاں بجائیں جی